الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام و سولۃ السلام علّہ اما بعد فاعوذ بالله من فعد الرجیم بسم اللہ رحثن الرحیم والسلام عليك علیہ رسول اللّہ علحاب حبیب اللہ صلاح السلام علیہ نبی اللہ علحابق نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت اشہ امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کے مختلف اوصاف ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ تبارک اسی حوالے سے مزید آگے گفتگو کریں گے امام اہر سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشہور و معروف لقب مجدد دین و ملت ہے یعنی وہ ہستی کہ جو دین و ملت کی تجدید کرنے والی ہے اور آپ کا یہ لقب آپ کو علماء حرمین علماء ارب و اجم نے یہ عطا فرمایا حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داوت شریف کی حدیث پاک ہے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ان مسو لحاظ ہل امتی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تشدید فرمائے گا یعنی ان کو اس کو رینیو فرمائے گا یعنی یہ ہوتا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی فلاح کے لیے ان کی ہدایت کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا جنت کی راہ لوگوں کو دکھائی جہنم کے راستے سے لوگوں کو بچایا آخر یہ سلسلہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل و تسلیم کی ذات پر ختم فرمایا اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے بعد اس امت کے افراد پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ انہوں نے بگڑے ہوئے لوگوں کی خیر کرنی ہے ان کو دین کے طرف لے کر آنا ہے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تنہوت کی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی نکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو اس امت کو بہترین قرار دیا گیا کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والی برائی سے روکنے والی ہے اسی طرح قرآن مجید فرقان شمید میں اور کئی مقام پر اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے تو نیکی کی دعوت دینا چونکہ ہر ایک کا منصب ہے لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عام مت عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے وہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ علما اس امت کے اندر پیدا کیے گئے کہ جو لوگوں کی شرعی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتے ہیں دین کی باتیں ان کو بیان کرتے ہیں وہ مشکلات کے جو دینی اعتبار سے ان کو پیش آتی ہیں ان کا حل وہ پیش کرتے ہیں پھر ہر کام یہ ہر عالین کے بس کی بات نہیں ہوتی بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس فیلڈ کے مخصوص افراد کہ جن کی زندگیاں عمومی طور پر لوگوں کے مسائل کو یعنی فقہی مسائل کو حل کرتے ہوئے گزرتی ہیں جنہیں عام طور پر مفتیان کرام کہا جاتا ہے وہ ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں یہ درجہ بدرجہ علماء کے بھی مراتب ہوتے ہیں کسی کا مرتبہ کسی سے بڑھ کر ہوتا ہے کسی کا علم کسی سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے انہی ہستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہستی مجدد کی بھیجتا ہے کہ جو دین کے اندر ایسی باتیں پیدا ہو گئی۔ کہ جو دین کی نہیں ہے ایسی بدعات اندر آ گئیں کہ جو دین کی باتیں نہیں ہیں اور ان کو دین سمجھ کر یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دین کے پوری پوری خلاف ہیں یعنی دین سے دین کے اصول سے دین کے بنیادی کاموں سے وہ ٹکراتی ہیں تو ایسی بدعات کے رد کے لیے اور ان کو واضح کرنے کے لیے کہ جن کو ہر کوئی واضح نہیں کر سکتا اللہ تبارک و بتایا اس امت کے اندر مجدین کو بھیجتا ہے کہ جو اس دین کی تشدید کرتے ہیں اس کو رینیو کرتے ہیں کہ جو خرابیاں آ گئیں ایسی خرابیاں کہ جو دور کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی پہچان بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے یہ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان خرابیوں کو دور کرتا ہے اب یہ ہر زمانے کا جو اصول ہے اس کے اعتبار سے مجدد الگ الگ ہوتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرما دیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بیان کر دیا کہ ایسا ہونا ہے کہ ان یبعثو موہ یا باسو لہاد ہر امتی علوہ اسی کلّی میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی ہستی کو بھیجے گا یا مجددین کو بھیجے گا کہ جو اس دین کی تشدید کریں گے یعنی اس حدیث پاک میں من کا لذ استعمال کیا ہے جس کا معنی واحد کے لیے بھی ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یا کچھ ہستیوں کو بھیجے گا کہ جو اس دین کی تشدید کریں گے خرابیوں کو دور کریں گے تو ہر زمانے کے اندر جیسی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے مجدین کو بھیجا اور انہوں نے اس زمانے کی ضرورت کو پورا کیا اپنا ان کا جو کام تھا اس کو احسن طریقے سے نبھایا مثلا سب سے پہلی ہستی کے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جو مجدد اسلام بن کر آئے وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی کہ آپ بنو امیہ سے تھے اور خلیفہ بن کر آپ آئے تھے آپ نے جس طریقے سے دین کا کام کیا وہ باقی ایسا دور تھا کہ جس میں دو بنیادی باتیں تھیں کہ جس کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری تھا ایک تو برائی کا خاتمہ کرنا تھا دوسرا تدوین حدیث کے حوالے سے یعنی آپ کے زمانے میں جو خلافہ آپ سے پہلے گزر چکے تھے جس طرح انہوں نے عشیوں کا اور بدمعاشیوں کا اور جس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا ایک افراتفری کی فضا پھیلی ہوئی تھی ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا لیکن سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی حکومت ڈھائی سے تین سال کے درمیان کی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جہاں جہاں آپ کی حکومت تھی وہاں پر امن و سکون اور سلامتی کو پھیلا دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے کی ذات کی وجہ سے امن و سکون پیدا ہوا تو یہ ایک تشدید ہی آپ کا کارنامہ تھا کہ آپ سے پہلے کے جو بنو امیہ کے بعض خلفا تھے انہوں نے جس طرح سے تباہی مچائی ہوئی تھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس خرابی کو ان خرافات کو ان ظلم و ستم کو دور کیا اور امن و سکون سلامتی انصاف ہر جگہ پر آپ نے عام کیا ایک بنیادی کارنامہ تین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا یہ تھا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے طیبہ یہ صحابہ کرام علی مردوان کا معمول تو تھا کہ وہ لکھا کرتے تھے علیہ وسلم کے حدیثوں کو لکھتے تھے لیکن عمومی طور پر صحابہ کرام علی مردوان کی جو عادت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ سن کر اسے یاد رکھنا اور اسے آگے پہنچانا تھا کیونکہ اہل عرب کے بالخصوص صاحبۂ کرام علیہ مردوان کے حافظے بے انتہا مضبوط ہوا کرتے تھے ہزاروں تو ہی ان کو ایسے سنتے ہی یاد ہو جایا کرتے تھے بڑی بڑی نزمیں بڑے بڑے قصیدے ان کو صرف ایک دفعہ سن کر یاد ہو جایا کرتے تھے یوں ہی بڑے بڑے واقعات پورے پورے نصب ان کو یاد رہا کرتے تھے تو حافظ انتہائی مضبوط ہوتے تھے تو یہ صحابہ کرام ارحم ردوان احادیث کو یاد کر لیا کرتے تھے لکھنا بھی ان کا ثابت ہے کہ لکھا کرتے تھے آ, یاد کر کے پھر اس کو آگے پہنچا دیا کرتے تھے لیکن باقاعدہ جو کتابت حدیث کا تدوین حدیث کا جو طریقہ کار تھا وہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آیا کہ آپ نے اپنے دور کے اندر جب یہ دیکھا کہ صحابہ کے رام علی ملدوان اٹھتے جا رہے ہیں علماء بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے مختلف شہروں میں اپنے گورنر کو لکھ کر بھیجا گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ وہ علما کو جمع کریں اور ان کے پاس جو علم ہے اس کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے لہٰذا علماء کے ذریعے احادیث کو جمع کیا گیا امام ظہری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے سرخیل قرار پائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو ایک جگہ پر لکھا جانے لگا اس کی تدوین کی جانے لگی یہ صحرا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ انجام دیا کہ باقاعدہ احادیث طیبہ کو مدن فرمایا تو سعید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے بیان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک صدی کے اندر ضروری نہیں کہ ایک ہی مجدد ہو بلکہ ایک سے زیادہ مجدد بھی اللہ تبارک مطالعہ بھیجتا ہے بعد کی جو سدیاں ہیں اس کے حوالے سے جب کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مختلف افراد پر یہ اطلاق کیا گیا یہ بتایا گیا کہ اس صدی کے مجدد یہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں ایسے ان کے اندر کارنے میں ان سے واقع ہوئے ہیں کہ جو واقعی ان کے مجدد ہونے پر دلالت کرتے ہیں تو رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ اس صدی کے مجدد ہیں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے دین کی تشدید کی دین کے اشیاء کے لیے کام کیا وہ ان کو مجدد قرار دیے جانے کے لائق ہیں تو بعد کی صدیوں میں علماء نے ایک سے زائید کا تذکرہ کیا ہے مثلاً دوسری ہی صدی ہجری کے اندر علماء نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی ذکر کیا کہ آپ دوسری صدی ہجری کے جو ہے وہ مجدد ہیں تو وہیں امام مساقاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی ذکر کیا کہ آپ بھی دوسری صدی کے مجدد ہیں یوں ہی بعض علماء نے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی جو امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں ان کا تذکرہ بھی اس میں کیا کہ آپ بھی دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں کہ جس طرح آپ نے فقی مسائل لوگوں کے سامنے واضح کیے لوگوں کے مسائل کو حل کیا یہ آپ کے مجدد ہونے کے لیے کافی ہیں تیسری صدی ہجری کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ تلاڑے وہ ذات ہیں کہ جن کو تیسری صدی حجری کا مجدد قرار دیا جانا چاہیے چوتھی صدی کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ امام تہاوی رحمتہ تلاڑے اسی طرح علما مختلف صدیوں کے اندر پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں یہاں تک کہ چودہویں صدی ہجری تک علماء اس بات کو بیان کرتے رہے کہ کون کون اس صدی کے مجدد ہیں اور چودہویں صدی کے اندر علماء نے جس نام پر اتفاق کیا کہ جس نے اس صدی کے اندر ایسے کام سر انجام دیے ہیں کہ ان کے مجدد دین و ملت ہونے کے لیے کافی ہیں وہ سیدنا امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضی بریلوی رحمۃ اللہ تلع کے ذات گرامی ہے کہ آپ نے جس طریقے سے دین کے حوالے سے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی دین کا اصل حسن لوگوں کے سامنے پیش کیا وہ بالکل واضح ہے جو آپ کا دوڑ تھا جس طریقے سے اس میں فتنے واقع ہوئے امام اہل سنت نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا یہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے مجدد ہونے کے پر درارت کرتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کس قدر بڑے مجدد تھے اور کتنے آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے ہیں ایک حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی کہ ہر آنے والا سال یہ پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا ہر آنے والا سال اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں شر زیادہ ہوگا تو اب جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور رسالت سے وہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے دور کے اندر شر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ جس دور کے اندر پیدا ہوئے یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں انگریز کی حکومت تھی اور طرح طرح کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے جملے کہے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی غستاخی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں بھی طرح طرح کے جملے لکھے گئے لیکن امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف جس طرح کھل کر کام کیا اور آپ نے جس قدر اپنی زندگی اس کے اندر گزاری ہے وہ آپ کے مجدد ہونے اور تجدیدی کارناموں کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ ہر وہ شخص کے جس نے کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لکھی امام اہل سنت کا قلم فوراً اس کے خلاف حرکت میں آیا اور آپ نے اس حوالے سے اس قدر لکھا اس قدر لکھا کہ وہ تمام کی تمام عبارتیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول عزب و, و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین پر دلالت کرنے والی تھیں ایسو کو اپنی کتاب یا تو چھپانا پڑی یا پھر اس کتاب کے اندر تبدیلی کرنا پڑی اس بات کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہم سے اس مقام پہ غلطی ہوئی ہے اگر زبان سے تسلیم نہیں کیا لیکن ماننا پڑا کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے کہ یہ ہے غلط بات اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی جس طرح بیان فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے کہ واقعی اس مقام پر یہ جو عبارت لکھی گئی ہے وہ توہین پر دلالت کرتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی قرار پاتی ہے لہٰذا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ یہی تھی کہ ایسے افراد کہ جو اللہ اور اس کے رسول از وج و وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے ان کی سرکوبی کرنی تھی ان کے خلاف امام اہل سنت نے کام کرنا تھا کہ کسی طریقے سے ان کی جو باتیں ہیں وہ مسلمانوں میں عام ہونے سے روکی جائیں اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ اس طرح کی باتیں غلط ہیں اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس معاملے کے اندر پورے پورے کامیاب ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مجدد ہونے کے حوالے سے علما نے بہت کچھ لکھا ہے بہت ساری خوبیاں امام اہل سنت کی بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں کہ کیا کیا فکنے امام اہل سنت کے دور میں تھے اور امام اہل سنت نے ان کا رد کیا اور اس کے خلاف آپ نے ایک طرح کا کلمی جہاد کیا امام اہل سنت کے جو بتیجے ہیں مولانا حسنین رضا خان رحمت اللہ تلاڑے انہوں نے سیرت اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تلاڑے کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تلاڑے بارہ سو بہتر کے اندر پیدا ہوئے اور تیرہ سو چالیس میں آپ کا سن وفات ہے تو دونوں صدیوں کے اندر آپ کا زمانہ پایا جاتا ہے اور مجدد کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ صدی کے آخر کے اندر موجود ہوگا تو امام اہل سنت یہ تیرہویں صدی کے آخر میں اور چودہویں صدی کے ابتدا کے اندر موجود تھے اور آپ کے علمی کارنامے یہ مشہور ہو چکے تھے لیکن جیسے ہی چودہویں صدی ہجری شروع ہوئی تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے جو معمولات تھے وہ پہلے سے زیادہ مزید مضبوط ہوتے چلے گئے اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ اس حوالے سے سنجیدگی پیدا ہوئی چنانچہ یہ لکھتے ہیں کہ مرڑ محمد شاہ خان یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے محلے سوداگران محلہ سوداگران بریلی شریف میں رہتے تھے اور آل حضرت سے عمر میں ایک سال بڑے تھے اعلیٰ حضرت کے ساتھ انہوں نے بچپن گزارا تھا اور ہمیشہ امام اہل سنت کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے تو اب ایسی دوستی ہو ساتھ ساتھ رہتے ہوں تو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ آپس میں بے تکلفی ہو جاتی ہے لیکن یہ جو تھے امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے حالانکہ ایک سال امام اہل سنت سے یہ بڑے تھے اور اس وجہ سے امام اہل سنت بھی ان کا لحاظ کرتے تھے لیکن یہ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا بہت زیادہ لحاظ فرمایا کرتے تھے اور تھے بھی اہل علم میں سے دنیاوی اعتبار سے بھی زمیندار تھے تو ایک روز انہوں نے یعنی مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ تر نے ان سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت تو آپ کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہیں آپ ان سے اس قدر کیوں ججکتے ہیں کہ مسئلہ خود دریاف نہیں کر سکتے دوسروں کو بولتے ہیں کہ ان سے مسئلہ دریاف کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اور اعلی حضرت بچپن میں ساتھ رہے ہوش سنبھالا تو اٹھنا بیٹھنا یہ ہمارا ایک ہی جگہ ہوتا تھا نماز مغرب پڑھ کر ہمارا معمول تھا کہ ہم آپس میں آ بیٹھتے تھے اور سید محمد شاہ وغیرہ چند اور احباب بھی دوست بھی وہاں پر ہوتے ان کی صحبت میں روزانہ بیٹھا کرتے تھے اشاء تک ہماری مجلس ہوا کرتی تھی باتیں ہوا کرتی تھیں اس مجلس میں علم کی باتیں ہوتی تھیں دینی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور بعض اوقات تفریحی قصے بھی ہوتے تھے جس دن محرم الحرام تیرہ کا چاند ہوا اس دن حسب معمول ہم سب مغرب کی نماز کے بعد آلہ حضرت امام اہل سنت کی جو نشستگاہ تھی کمرہ جو تھا اس میں آ اور امام اہل سنت رحمت اللہ ہی تلالے خلاف معمول کچھ دیر سے پہنچے اور سلام کر کے آپ بیٹھ گئے پھر سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج تیرہ سو ایک کا چاند ہو گیا ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں تیرہ سو ایک کا چاند ہو گیا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور دوسرے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہے اس پر فرمایا کہ بھائی جان یہ تو صدی بدل گئی میں نے ارض کیا صدی تو بے شک بدل گئی تو امام اہل سنت نے فرمایا اب ہم اور آپ کو بھی بدل جانا چاہیے یعنی مزید ہمارے اندر نکھار پیدا ہو جانا چاہیے یہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت تاری ہو گیا خاموشی تاریخ ہو گئی اور ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی کچھ دیر سب خاموش رہے اور سلام کر کے سب فردر فردر چلے گئے فرماتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ امام اللہ سنت نے یہ فرمایا کہ صدی بدل چکی ہے ہمیں بھی بدل جانا چاہیے حالانکہ یہ سارے کے سارے زی علم لوگ تھے اہل علم لوگ تھے کوئی ایسی بات تو ان کے اندر تھی نہیں کہ جو خرابی والی ہو اور جس خرابی کو بدلنے کی بات کی جائے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نکھرنا سورنا مزید تھا تو یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس روپ چھا جانے کا کیا سبب ہوا کہ ایسا روپ چھا گیا کہ دوست تھے لیکن آپس میں کوئی گفتگو ہی نہیں کر پائے کہتے ہیں دوسرے روز نماز سے فجر کے بعد جب سامنا ہوا اور امام اہل سنت کو میں نے دیکھا تو آپ کے مجددانہ روب و جلال سے واسطہ پڑا یعنی امام اہل سنت کا جو روب و جلال تھا وہ مجددانہ نظر آ رہا تھا انہوں نے جو بدلنے کا فرمایا تھا وہ خدا کی قسم ایسے بدلے کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یعنی امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے تجدید کا ایک دور بڑا شروع ہوا وہ چودہ صدی ہجری کی ابتدا کے اندر شروع ہوا اور امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کے زبان سے قدرتی کلمات نکلے اور آپ کے دوست احباب جو تھے ان کے اوپر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مجددانہ روپ تاری ہو گیا امام اہل سنت رشمت اللہ تلاڑے کے تجدیدی کارنامے کیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی کیسی خدمت کی اسی طرح احادیث طیبہ کی کس طرح آپ نے خدمت کی فقہی مسائل کی آپ نے کس طریقے سے خدمت کی یوں ہی لوگوں میں جو برائیاں آ چکی تھیں عقائد کے حوالے سے میں جو کمزوریاں آ چکی تھیں اس حوالے سے آپ نے کیسی خدمت سر انجام دی یہ ایک ہر ہر موضوع اس کا ایسا ہے کہ جس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے حوالے سے کس طرح خدمت کی حدیث کے حوالے سے آپ نے کیا کیا کارنامہ انجام دی حدیث کے کس کس موضوع پر آپ نے لکھا ہے یہ خود ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی سلسلے بیان کیے جا سکتے ہیں مختلف سلسلوں کے اندر اس حوالے سے بھی ہم امام اہل سنت کے کارناموں کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے سامنے ظاہر ہو کہ ہمارے امام, امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و حدیث کی کس انداز میں خدمت کی ہے قرآن مجید فرقان حمید مثلا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی کس طرح خدمت کی ہے کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہمارے سامنے ہے وہ آپ کا تنزل ایمان ہے یعنی آپ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کیا ہے وہ ایسا ترجمہ ہے کہ جو نہ صرف عوام کے لیے امام اہل سنت کا ایک بہت بڑا احسان ہے یعنی عوام اہل سنت پر ایک بہت بڑا احسان ہے وہیں یہ علماء کے لیے ایک بہت بڑا رہنما ہے علماء پر بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ قرآن مجید فرقہ حمید کی وہ آیات کے جن کا ترجمہ کرنا یہ انتہائی مشکل کام تھا یعنی مشکل اس اعتبار سے کہ ان کو اس انداز میں اردو کے اندر بیان کیا جائے دوسری زبان میں بیان کیا جائے کہ عربی زبان کا مفہوم بھی اردو زبان کے اندر منتقل ہو جائے اور اس میں الفاظ بھی ایسے ہوں کہ جس سے شریعت متحرہ کی زرزہ برابر بھی خلاف ورزی لازم نہ آ رہی ہو یہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے قنظر امان کے اندر اس کا احتمام فرمایا ہے تو ان شاء اللہ تبارک اس حوالے سے کہ قنظر امان کس انداز میں امام اہل سنت نے لکھا ہے اور قنضر امان کی خصوصیات کیا ہے اس میں کس طرح امام اہل سنت نے اللہ از ودل کی تعظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی تعظیم دیگر انبیاء کے رام علیہ وسلام کی تعظیم ان تمام امور کا کیسا خوبصورت خیال رکھا ہے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے مزید امام اہل سنت کی جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے خدمات ہیں ان کو بھی اگلے سلسلے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے رب العزت ہم سب کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے امام اہل سنت کے فیضان سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی فیضیا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم